ایک بہت عجیب اور پرکیف منظر اللہ کرے یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کے دلوں میں اتر جائے یہ منظر اس قدر سچا اور حقیقی ہے کہ اسے خود اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے یا اللہ آپ کا بےحد شکر آپ نے یہ منظر ارشاد فرمایا اپنے بندو پر اتنا عظیم احسان فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمودہ یہ منظر ایک حدیث قدسی کے ذریعے ہمارے محبوب آق مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا اللهم صلی وسلم علی سیدنا دینہ محمد علی عل سید محمد اللہ تعالیٰ حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور ان کی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امت کو حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ نے سنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی والدہ معظمہ محترمہ کو جزائے خیر اور مغفرت کاملہ عطا فرمائیں حضرت سیدنا ابو ریرا رضی اللہ عنہ اپنی حیات مبارکہ میں ان سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے جو مسلمان ان کے لیے اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے استغفار کریں اسی لیے ہم کہتے ہیں اللّہ مغفلی ابی و طوی رضی اللہ عنہما پھر یہ حدیث مبارکہ کئی سچے اور سکہ راویوں کے ذریعے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچائی اللہ تعالیٰ ان تمام راوی حضرات اور امام مسلم کو جزائے خیر اور مغفرت عطا فرمائے ہم نے مسلم شریف کی یہ حدیث اپنے صاحب علم و عمل و تقوی استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد ادریس صاحب میں رٹی اللہ علیہ سے پڑھی وہ شاگرد تھے امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالی حضرت استاد محترم اور ان کے استاد محترم امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور آگے امام مسلم تک ان کے تمام اساتذہ کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں لیجئے منظر دیکھیے اور اسے بار بار پڑھ کر اور دوسروں کو بار بار سنا کر اپنے دل پر نقش کر لیں مجھے یقین ہے کہ اس کی برکت سے ہماری نماز میں ایک عجیب نور اور ایک عجیب لذت آ جائے گی حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے بس جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا آئّہ آبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین اللہ تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے بزرگی بیان کی ہے جب بندہ کہتا ہے یا کن آبدیا کنسعین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عین آبری والی آبدی ماسل یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا جب بندہ کہتا ہے اس الصراط سرعت صراط سراۃ انعمت نام تلّم غیر المغوب علیہم ولین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلیابدی ولی ما سال یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا عجیب حیرت انگیز اور خوشنما منظر ہے ہم نے فاتحہ شریف شروع کی اور رابطہ شروع ہو گیا ہم پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے تصدیق آ رہی ہے کہ ہاں میرے بندے تو نے سچ کہا ہم مانگ رہے ہیں اور وہاں سے منظوری کا فیصلہ نقد سنایا جا رہا ہے بندے کے پڑھنے پر اللہ تعالی کا جواب ضرور آتا ہے مگر بندہ کچھ سمجھے بھی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا بول رہا ہے اور کیا اسے اپنے بولے کا یقین بھی ہے یا نہیں بس جو بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے تو اسے ضرور جواب ملتا ہے بعض اللہ والے یہ جواب سنتے ہیں بعض کو یہ محسوس ہوتا ہے اور بعض کو اس کی کیفیت سے سرشاری نصیب ہوتی ہے آپ سورہ فاتحہ اس طرح سے ہر نماز میں پڑھیں آپ کی نماز حلاوت مٹھاس اور توجہ سے بھر جائے گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ بار بار جواب آتا رہے بات چیت ہوتی رہے اونچا سفر ملتا رہے جن لوگوں کو اس کی توجہ نصیب نہیں ہے وہ نفل نماز میں یہ توجہ حاصل کریں سورہ فاتحہ کی ہر آیت سمجھ کر پڑھیں اور جواب ملنے کا یقین رکھیں اگر شیطان توجہ بھٹکا دے اور کوئی آیت بغیر توجہ گزر جائے تو اسے دوبارہ پڑھیں آپ اس وقت تک لگے رہیں جب تک مکمل توجہ سے پوری سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں مگر اس طرح صرف نفل نمازوں میں کریں فرض وطر اور سنتوں میں سورہ فاتحہ ہر رکعات میں ایک بار ہی پڑھیں اور اس میں محنت اور ہمت کریں کہ اسے ٹھیک ٹھیک توجہ سے پڑھ لیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ مطلب اور مفہوم آتا ہو